تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم کو بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ محمد کا روضہ رہا ہے ڈبلو ڈبلو اپنا دس رہا ہے کام www.tasQuran.com نبی <تصفح> کے بعد ال اخر و ابو اولاتهم في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف ولبغي جالي واللہ ع حکیم پچھلے درس میں آپ سن چکے کہ ان آیات میں طلاق کا ذکر شروع ہوا ہے گزشتہ درس کا جو اختتام ہوا تھا وہ آیت نمبر دو سو ستائیس پر اس میں بھی طلاق کا ذکر تھا اور آج کے درس کا آغاز ہوا ہے آیت نمبر دو سو اٹھائیس سے اس میں بھی طلاق کے احکام کا ذکر ہے بتایا جا چکا کہ اسلام سے پہلے طلاق کے بارے میں افرات و تفرید پائی جاتی تھی مشرقین کا حال تو یہ تھا کہ وہ بعض اوقات سو سو طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا کرتے تھے یہود کے ہاں طلاق پر کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں تھی شوہر جب چاہتا عورت کو طلاق دے کر فارق کر دیتا عیسائیوں کے ہاں نکاح ہو جانے کے بعد علیحدگی کا کوئی تصور نہیں تھا اور انجیل میں آج بھی یہ موجود ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے نکاح کرے تو وہ اس پہلی کے خلاف ذنا کرنے والا شمار ہوتا ہے ہمارے قریب میں ہندوستان میں ہندو رہتے ہیں ان کے مذہب میں بھی طلاق نجائز اور حرام ہے چاہے گھر کے حالات کیسے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں اور میاں بیوی بی میں کیسی ہی ان کیوں نہ ہو جائے اور گھر کا ماحول دوزخ جیسا ہی کیوں نہ بن جائے لیکن ان کے ہاں جدائی کا کوئی تصور نہیں اور عجیب بات یہ کہ نکاح ہوتے ہوئے اگر اولاد نہ ہو تو ہندو مذہب میں یہ اجازت تو ہے کہ عورت کسی اور مرد سے بچہ پیدا کروا لے لیکن اس کو طلاق دینے یا طلاق لینے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا اول تو رشتے کے بارے میں ہی فرمایا کہ سوچ سمجھ کر رشتہ کرو جذباتی انداز میں وقتی تأثر کے تحت محض صورت دیکھ کر محض دولت دیکھ کر محض اونچا خاندان دیکھ کر نکاح نہ کرو بلکہ دینداری کو بھی دیکھو تقوی کو بھی دیکھو سیرت کو بھی دیکھو اخلاق کو بھی دیکھو مشورہ بھی کر لو اللہ سے استخارہ بھی کر لو ضرورت محسوس کرو تو اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ بھی سکتے ہو جب ان تمام مراحل کے بعد نکاح ہو گیا تو اب یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اس نکاح کو اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو یہ کوئی کچا دھاگا نہیں ہے کہ جب چاہو اس کو توڑ دو بلکہ اس کو نبھاؤ آخر حد تک اگر جانا پڑے تو جاؤ لیکن اس کو نبھاؤ شوہر سے کہا بیوی کے حقوق ادا کرو بیوی سے کہا شوہر کے حقوق ادا کرو خاندان والوں سے کہا اگر ان دونوں میں ان بن ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو صلح کرا دینا بہت بہتر ہے بعیدیں سنائی کہ میاں بیوی بی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوئی کوشش نہ کرنا کہ یہ بدترین گناہ ہے شیطان اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اللہ اس سے بڑا ناراض ہوتا ہے اگر نباہ کی کوئی صورت بھی کامیاب نہ ہو شوہر نے کوشش کر دیکھی بیوی نے کوشش کر دیکھی دونوں کے خاندان نے کوشش کر دیکھی وقت کے حکمران وقت کے ذمہ داروں نے کوشش کر دیکھی لیکن یہ رشتہ کامیاب نہیں ہو رہا تو اب اسلام مجبوری کی صورت میں طلاق کی اجازت دیتا ہے لیکن اس کے لیے بھی کچھ مراحل رکھے کچھ پابندیاں رکھیں پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اگرچہ طلاق جائز ہے حلال ہے لیکن یاد رکھو کہ اللہ نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان میں سے سب سے قابل نفرت چیز اللہ کی نظر میں طلاق ہے تو طلاق سے بچو صرف دو افراد کے درمیان جدائی نہیں ہوگی بچے تربیت سے محروم ہو جائیں گے دو خاندانوں کے درمیان عداوت دشمنی نفرت کی مستقل بنیاد پڑ جائے گی بدکاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے معاشرہ خراب ہوگا لہٰذا حت الامکان طلاق سے بچو بہت ہی مجبور ہو جاؤ تو طلاق دے سکتے ہو لیکن اس پر چند پابندیاں لگا دی پہلی پابندی یہ لگائی کہ غصے کی حالت میں طلاق نہ دو اب ہمارے ہاں طلاق دی ہی جاتی ہے غصے کی حالت میں معمولی بات پر لڑ پڑے آپس میں رنجش ہو گئی تو میں میں شروع ہو گئی زبان میں تیزی آ گئی جذبات آگ بگولا ہو گئے اور جناب شوہر صاحب نے آخری قدم اٹھا لیا آخری قدم جس کی کوئی تلافی نہیں تلاس, تلاس, تلاس. اور اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھ رہا ہے کہ میں ایسا پاور فل ہوں ایسا با اختیار ہوں ایسا صاحب اقتدار ہوں ایسا طاقتور ہوں کہ جب چاہوں تین لفظ بول کر اس مقدس رشتے کو ختم کر سکتا ہوں اللہ کی نظر میں ایسا شخص ناپسندیدہ اور بعض اوقات خود بھی رل جاتا ہے زلیل ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے پھر اپنے تھوکے ہوئے کو چاٹنا چاہتا ہے تعویلوں کا سہارا لیتا ہے مفتیوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے کوئی میرے لیے کوئی راستہ نکال دے شریعت میں میرے لیے جواز ثابت کر دے یہ ٹوٹا ہوا رشتہ پھر جڑ جائے تو اسلام کہتے ہیں غصے کی حالت میں طلاق مت دو پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اپنے جذبات کو کنٹرول رکھتے ہیں بل کاظمین الغضہ بلآن الناس بلاہب المسنین یہ ایمان والوں کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں غصے کی حالت میں طلاق نہ دو لیکن اگر دے دی تو طلاق ہو جائے گی بہت سے لوگ بعد میں کہتے ہیں میں غصے میں تھا پاگل ہو گیا تھا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا میری زبان سے کیا نکل رہا ہے پاگل اس وقت تو نہیں تھا اب پاگل بننے کی کوشش کر رہا ہے مفتی صاحب کی نظر میں اپنے آپ کو پاگل بنا کر پیش کر رہا ہے میں پاگل ہو گیا تھا حالانکہ پاگل نہیں تھا غصہ تیز تھا لیکن اب بناوٹی طور پر پاگل بن رہا ہے واقعہ واقع آپ کو سنایا تھا حجاج بن یوسف ایک دن آبادی سے باہر نکلا ایک دیہاتی سے ملاقات ہو گئی اس سے پوچھا حجاج بن یوسف کے بارے میں کیا خیال ہے دیہاتی کو جتنی گالیاں آتی تھیں وہ ساری گالیاں حجاج بن یوسف کو دے ڈالی آخر میں حجاج نے پوچھا جانتے ہو میں کون ہوں اس نے کہا نہیں حجاج نے کہا میں ہی ہوں حجاج بن یوسف جس کو تم گالیاں بک رہے تھے اس دیہاتی نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں اس نے کہا نہیں اس نے کہا میں اس شہر کا مشہور دیوانہ ہوں مجھے ہر مہینے تین دن مرگی کا شدید دورہ پڑتا ہے آج پہلا دن تھا اور پہلا دن زیادہ سخت ہوتا ہے پاگل بن گیا اب پاگل بن رہا ہے تو مفتی کے سامنے جا کر پاگل بنتے ہیں میں پاگل ہو گیا تھا غصہ آ گیا تھا تو ارے بھائی شریعت کے حکم کو دیکھ لیتے مسلمان تو وہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کے حکم کو دیکھے نکاح کرنے سے پہلے دیکھے شریعت کیا کہتی ہے طلاق دینے سے پہلے دیکھے شریعت کیا کہتی ہے تجارت کرتے ہوئے دیکھے شریعت کیا کہتی ہے مسلمان کی شان تو یہ ہے تو پہلی پابندی تو یہ لگائی کہ غیظ و غضب کی حالت میں طلاق نہ دوسری پابندی یہ لگائی کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دو حیض کی, کی حالت عام طور پر نفرت کی حالت ہوتی ہے دوری کی حالت ہوتی ہے وحشت کی حالت ہوتی ہے تو فرمایا کہ اس میں طلاق نہ دو پاکی کے دنوں کا انتظار کر لو تیسری پابندی یہ لگائی کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں نہ دو مجبور ہو حالات نہیں سدھر سکتے تو پھر بھی دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تم سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کٹھی تین طلاقیں مت دو ایک طلاق دے کر خاموش ہو جاؤ تم تو جدائی چاہتے ہو نا تو جدائی تین طلاقوں سے بھی ہو جاتی ہے جدائی ایک طلاق سے بھی ہو جاتی ہے ایک طلاق دے کر اب خاموش ہو جاؤ انتظار کرو تین حیض تک کہ تین مہینوں تک اگر ان تین مہینوں میں تین ایام حیض میں صلح کی نباہ کی رجوع کی واپسی کی گھر بسانے کی کو صورت بن جاتی ہے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں پاگل پن ختم ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا دوبارہ گھر بسا لو اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو تین مہینے جب گزر جائیں گے تو بیوی بی تم سے جدا ہو جائے گی جدا ہی چاہتے ہو جدائی ہو جائے گی ایک تو تین مہینے مل گئے انتظار کے لیے اور دوسری بات کہ تین مہینے گزرنے کے بعد جب جدائی ہو جائے جدائی کے بعد چھ مہینے گزر گئے سال گزر گیا پھر اگر میاں بیوی کا آپس میں دوبارہ نکاح کرنے کو دل چاہا محبت جاگ اٹھی رشتے بیدار ہو گئے وہ جو اکٹھے رہنے کے جو دن تھے ان کی یاد ستانے لگی تو اب پھر دونوں آپ اس میں نکاح کر سکتے ہیں حلالے کی ضرورت نہیں کسی دوسرے کے نکاح میں عورت کے جانے کی ضرورت نہیں جس کو عام طور پر غیرت مند مرد بھی برداشت نہیں کرتا اور غیرت مند عورت بھی برداشت نہیں کرتی تو کتنی سہولت ہے تو اس لیے کہا گیا کہ تین تلاقیں اکٹھی نہ دو ایک دے دو اور انتظار کرتے رہو اگر رجوع کر لیا بہت اچھا رجوع نہ کیا تو جدائی ہو جائے گی چوتھی بات یہ کہی کہ اگر تم نے ایک طلاق دے دیكے دے دی تو فوراً یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ عدت پوری ہونے تک رشتہ باقی رہے گا یہ جو عدت کا حکم ہے یہ شاید تمام شریعتوں میں صرف اسلام کے اندر ہے اور صرف قرآن کے اندر ہے اور بڑی حکمت اس میں بڑا فائدہ کہ فوری رشتہ نہیں ٹوٹتا عدت گزارنا ضروری طلاق ہو جانے کے بعد نکاح سے آزادی کے بعد جو تعطل کا زمانہ ہے جو انتظار کا زمانہ ہے اسے عدت کہتے ہیں یہ عدت گزارنا ضروری عدت میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ شوہر کو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کا موقع مل جائے یہ جو حالت جنگ کو ختم کرنا ہوتا ہے اس میں بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ حالت جنگ کو ختم کیا جائے اور جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے اور غور و فکر کا موقع فراہم کیا جائے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جنگ کی حالت میں غصے کی حالت میں جوش کی حالت میں سمجھ میں نہیں آتی لیکن پرسکون ہونے کی حالت میں غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد امن اور سکون آ جانے کے بعد وہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور شریعت یہ چاہتی ہے اللہ یہ چاہتا ہے اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ رشتہ باقی رہے ان کے درمیان رشتہ ٹوٹنے نہ پائے تو عدت میں ایک حکمت تو یہ انتظار کا وقفہ موقع مدت فراہم کرنا اور عدت کے اندر دوسری حکمت وہ ہے حمل کی تحقیق یہ پتہ چل جائے کہ یہ عورت جس کو طلاق ہوئی ہے یہ حاملہ تو نہیں کیونکہ اگر یہ حاملہ ہے تو حاملہ کی عدت وض حمل کے ساتھ ہوتی ہے بچہ جڑنے کے ساتھ حمل کا پتہ چل جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا یہ کس کا ہے اس کا نصب کس کے ساتھ جوڑا جائے پہلے شوہر کے ساتھ یا دوسرے شوہر کے ساتھ اس لیے کہ شریعت نے نصب کی حفاظت کا بھی بڑا اہتمام کیا ہے آج یورپ کی جو گندی تہذیب ہے سڑی ہوئی تہذیب لانتی تہذیب دجالی تہذیب جس تہذیب میں اللہ کے نبیوں کو گالیاں دینا جائز اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑانا جائز جس تہذیب میں نہ بہن کا رشتہ نہ بیٹی کا رشتہ نہ ماں کا رشتہ سارے رشتے پامال ہو گئے اس گندی تہذیب میں نصب کی حفاظت کا بھی کوئی اہتمام نہیں لاکھوں کروڑوں بچے ہیں یورپ میں جو بن نکاحی ماؤں سے پیدا ہوئے ہیں اور نجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نہ بچے شرم محسوس کرتے ہیں نہ پیدا کرنے والی ماں شرم محسوس کرتی ہے نہ نجائز تعلق رکھنے والا مرد شرم محسوس کرتے اور اسلام کی تہذیب کے علم بردار چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اسی رنگ میں رنگ جائیں جس رنگ میں یہ خود رنگے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا یہ جو خاکے اور کارٹون چھاپے گئے تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ اس لیے چھاپے تاکہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو بھی ایسی چیزوں کا عادی بنایا جائے ان کے اندر برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے ان کو روشن خیال بنایا جائے ان کو اعتدال پسند بنایا جائے ہم نے یہ اس لیے چھاپے ہیں ان کو عادی بنانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے مرد اور عورت کے تعلقات میں بھی وہ ہمیں اپنی تہذیب کے رسم و رواج اور خصوصیات اور امتیازات کا عادی بنانا چاہتے ہیں مسلمان بھی ویسے ہی بن جائیں جیسے ہم ہیں غلط تعلق میں شرم محسوس نہ کریں اور حرامیوں نسل بچوں کی کسرت ہو جائے اور اس کثرت کو کوئی ایب نہ سمجھا جائے لیکن اسلام میں نصب کی حفاظت کا اہتمام ہے معلوم ہو کہ یہ بیٹا کس کا ہے تو یہ عدت اس لیے رکھی ہے تو آج کے درس میں جو ہم نے پہلی ایت کریمہ پڑھی اس میں شروع میں عدت ہی کا بیان ہے فرمایا کے بل متعلقاتوں یا تب سنا یہ ہند اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں تین ہیز تک قرو کا مانا حضرت عمر نے حیث ابن عباس نے حیث عبداللہ بن مسعود نے اور ان جیسے تیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ قرو کا مانا ہے اور ہنفیوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا عورتیں طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک انتظار میں رکھیں جب, جب تک عدت گزر نہ جائے وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی الحام عورتوں کے لیے حلال نہیں یہ کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے اگر حمل ہے تو اسے ظاہر کر دیں اور اگر ماہواری آ رہی ہے تو اسے ظاہر کر دیں ان کن بلاہ بل یوم آخر اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر آپ دیکھ رہے سورت البقرہ پڑھ رہے ہیں آپ احکام ہیں اس میں مسائل ہیں اور آج کل جو آیات ہم پڑھیں اس میں نکاح اور طلاق کے مسائل کہیں حیض کے مسائل لیکن قدم قدم پر ہر جملے کے اختتام پر ہر آیت کے اختتام پر پڑھنے والے کے ذہنی اور فکری اور قلبی رشتے کو جوڑا جاتا ہے اللہ کے ساتھ یہاں فرمایا کہ عورتوں کے رحم میں جو کچھ ہے وہ اس کو ظاہر کر دے چھپائے نہیں اگر حاملہ ہے تو بتا دیں حاملہ نہیں ہے تو بھی بتا دیں اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا ان کن نبل بل یوم آخر اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ایسا ہی کریں جتنا ایمان مضبوط ہوگا جتنا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین کامل ہوگا اتنا ہی شریعت کے قرآن کے حدیث کے ایک ایک حکم پر ایک ایک جز پر عمل کرنا آسان ہوگا چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو چاہے وہ نکاح کا حکم ہو چاہے وہ عدت کا حکم ہو اور چاہے وہ رحم کے پاک ہونے یا پاک نہ ہونے کا مسئلہ ہو تو اللہ بر ایمان آخرت کے دن پر ایمان عمل کرنا آسان کر دیتے حرام سے بچنا آسان کر دیتے حلال پر اتفاق کرنا آسان کر دیتے سچ بولنا آسان کر دیتے جھوٹ سے بولنا جھوٹ سے بچنا یہ آسان کر دیتے بنیاد کیا ہے ایمان باللہ ایمان بالیوم الاخر آخر اللہ بر ایمان آخرت کے دن بر ایمان اگر ہمارا ایمان ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے پر آمادہ مجبور نہیں کرتا تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے فرمایا کہ ببولت ہن احق برد ہند نفیزہ لیکا ان ارادو اسلحہ اور ان کے شوہر اس مدت میں انہیں واپس لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں بشرطے کے وہ اصلاح حال کا ارادہ رکھتے ہوں یہ جو مدت ہے تین حیض کی مدت تین مہینوں کی مدت عدت کی مدت فرمایا کہ اس مدت میں شوہر اگر رجوع کرنا چاہے رجوع کرنے کا وہی زیادہ حقدار ہے اس بیوی بی سے تعلق دوبارہ بحال کرنے کا وہی حقدار ہے لیکن ساتھ ہی فرما دیا بشرطے کے وہ اصلاح حال کا ارادہ رکھتا ہو بیوی بی کو تنگ کرنا مقصود نہ ہو زمانہ جاہلیت میں تو ہوتا تھا جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا ایک طلاق دی پھر رجوع کر لیا دوسری پھر رجوع تیسری پھر رجوع چوتھی پھر رجوع سو طلاقیں دے دیتے اور پھر رجوع کھیل بنا رکھا تھا ایسی عورتیں نہ تو متعلقہ شمار ہوتی تھیں اور نہ ہی وہ بیوی ہوتی تھی بلکہ معلقہ بیچ میں لٹکی ہوئی نہ ادھر نہ ادھر نہ, ادھر، نہ بیوی والے حقوق نہ آزادی کہ کہیں اور رشتہ کر لے تن کرنا مقصد تو سما کہ دیکھو تنگ کرنے کے ارادے سے رجوع نہ کرنا اللہ کیسی کیسی باریکیوں پر نظر رکھتے ہیں اللہ انسانوں کی نفسیات کو ان کی حرکتوں کو کتنی دقتیں نظر سے جانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ رجوع کرنے کے تم ہی زیادہ حقدار ہو لیکن اس وقت جب کہ تمہارا ارادہ اصلاح کا ہو فساد کا نہ ہو ایزا کا نہ ہو تن کرنے کا ارادہ نہ ہو میں نے بعض ایسے کیس بھی سنے ہمارے علم میں آئے بعض بدبختوں نے نکاح کر لیا ساری زندگی اس عورت کی زندگی تلخ کر کے رکھ دی نہ تو بی, بی والے حقوق ادا کیے نہ طلاق دی کہا میں یوں ہی یوں ہی انتقام لوں گا یوں ہی تڑپاؤں گا یہ ظلم کی انتہا ہے شریف خواتین کے ساتھ برہن مصر الذي علیہ ہند نبی معروف اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے ان عورتوں پر حقوق ہیں شرعی دستور کے موافق عورتوں پر کچھ فرائض ہیں اور عورتوں کے کچھ حقوق ہیں گھر کی ناموس کی حفاظت گھر کی گھر کی حفاظت مال کی حفاظت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت اولاد کی تربیت یہ تو عورت کے فرائض میں سے ہے اور عورت کو رہائش دینا نہ نفقہ کا انتظام کرنا اور اجداجی حقوق ادا کرنا یہ عورت کے حقوق ہیں جو شوہر پر لازم ہوتے ہیں اور شریعت نکاح کی اجازت اسی مرد کو دیتی ہے جو بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہو فقہ کی تمام کتابوں میں ہے جو بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہ سن دیئے جو کسی بھی اعتبار سے نانفا کے اعتبار سے اس اعتبار سے بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں اور جب نکاح کیا ہے تو اب حقوق ادا کرے ہم نے معمولی بات سمجھا ہے جب کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے حقوق ادا کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ کامل ایمان والے ہیں معاملات کو تو ہم نے بھلا رکھا ہے ہمارے ہاں کامل مومن ہونے کے لیے ایسی چیزوں کی شرطیں ہیں جو شریعت میں شرطیں نہیں لگائیں میں تفصیل میں نہیں جاتا اس میں بھی افراد و تفرید پایا جاتا ہے اگر ان چیزوں کو بیان کیا جائے تو جو عمل کرنے والے وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو آپ کیوں چھیڑتے ہیں لوگوں کی نظر میں ان کی اہمیت کم ہو جائے گی اور جو عمل نہیں کرنے والے وہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بالکل فضول ہیں میں اللہ یہ بھی غلط لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبمنین میں سے سب سے کامل ایمان والا اسے قرار دیا جس کے اخلاق سب سے اچھے اور جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا فرمایا اکمل المکمین ایمان مؤمنین میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے اور تم میں سے سب سے بہتر وہ جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر حجت الوداع کے موقع پر مختصر سا خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لیکن اس خطبے میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود سے تعلق رکھنے والا شاید ہی کوئی مسئلہ ہو جو بیان ہونے سے رہ گیا ہو کیا جامع خطبہ ہے انسانیت کا منشور ہے خطبہ حجر الودا اور کس نے ارشاد فرمایا ایک بکریاں چراہانے والے نے ایک امی نبی نے قربان جاؤں اس امی کے قدموں کی خاک پر ہمارا سارا علم سارے لفظ سارے جملے سارے شیر ساری تقریریں ساری قوت بیان ساری فصاحت و بلاغت ساری سلاسط ساری ربانی یہ قربان ہو جائے آمنا کے لال کے قدموں کی خاک پر اس موقع پر آپ نے فرمایا فرمایا کہ فتق اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کم اخمی امان اس لیے کہ تم نے ان کو لیا ہے امان کے ساتھ بستحللتم تم نبی کلیمت اللہ اور ان کو تم نے اپنے لیے حلال کیا ہیں اللہ کے کلمے سے اللہ کے نام پر قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصطیح قرآن مولانا افسل شیخوی صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لئے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سُنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات اسلام کا نظریہ یہ ہے نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روضہ Mm -hmm. www.tosokoran.com